یہ بتایا گیا ہے ایجوکیشن کے دوران اسکولنگ کے دوران کہ انسان نے اپنے سفر کی ابتدا اس دنیا میں شرک سے کی پہلے تاروں کو پوجا چاند کو پوجا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر اس کو یہ سمجھ آیا کہ ایک اللہ کو پوجنا چاہیے کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ تصور ایک اللہ کی پرستش کا تصور سب سے پہلے جیوز نے دیا بنی اسرائیل نے دیا اور یہ بڑا سفسٹیکیٹڈ تصور ہے حالانکہ بالکل الٹی بات ہے جو کہی جا رہی ہے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 تم سے زیادہ تیز ہے اچھا مکر کی بات کی جا رہی ہے چالوں کی بات کی جا رہی ہے یہ چالوں کو بھی سمجھیے اپنے معاشرے کی چالوں کو سمجھیے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس بڑے بڑے پڑھے لکھے وہ اسلام کے بارے میں بڑی بحثیں کرتے ہیں آرگیومینٹس ہوتی ہیں کانفرنسز کرتے ہیں اور نیو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے وہ واقعی اسلام کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد سارا کھنگال کے کر کے اور پھر جو پہلے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہوتا ہے اس پر قرآن کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم نے تو بہت سنسیئرلی اس کو سمجھنے کی کوشش کی اس قرآن میں کچھ ہے ہی نہیں کوئی چیز ہی ایسی نہیں ہے کہ جو کہ سمجھ میں آئے یا عقل والے لوگوں کو اپیل کرے تو یہ مخلص بن کر بیٹھنا لوگوں پر امپریشن ڈالنا ہم بہت مخلص اور سنسیر ہیں لیکن اصل میں نہ ہونا قرآن کے پیچھے چلنے کا ارادہ کر کے ہی نہیں آئے تھے فیصلہ پہلے کیا تھا قرآن کو اس کے پیچھے چلایا یہ ان کا مکر ہے اور بڑے بڑے خوبصورت ٹائٹلز اور فیکٹس کو ڈسٹورٹ کر کے وہ قرآن کے خلاف لے کر آتے ہیں یہ ان کا مکر ان رسولنا یک تو ماتم اس کے فرشتے تمہاری ساری چالوں کو قلم بند کر رہے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر ہوا پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو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 جس میں کہ دریا کا اور جہاز کا ذکر آئے اور ٹائٹینک کا خیال دماغ میں نہ آئے ٹائٹینک جب انہوں نے بنایا تھا تو کہا تھا گاڈ ہمسیلف کین ناٹ سنک دس شپ خود اللہ بھی چاہے تو اس کو نہیں ڈبا سکتا اور پہلی سفر میں جو اس کا حال ہوا وہ تو ہم سب کے سامنے ہے اسی طرح انسان کی زندگی ہے بڑی اسموتھ سیلنگ ہوتی ہے اچھی چل رہی ہوتی ہے یکاہک یک لگتے جیسے کہ زندگی بس طوفان کے تھپیڑوں کی زد میں آ گئی ہے موج در موج ایک کے اوپر ایک لہروں کی طرح مشکلات اور مسائب آنے لگتی ہیں اور اللہ کے سوا کوئی اور انسان کو یاد نہیں آتا اس وقت اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ مشکل میں انسان اللہ کو یاد کر لے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ جب مشکل ٹل جائے تب بھی ہم تیرے ایسے ہی فرما بردار بنے رہیں یا الناس اے لوگو انگی حیات السکم مطالحت الینا کم فننبیوکم بما تم تعملون لوگو تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑھ رہی ہے دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے ہیں پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے انما مثل الحیات دنیا بے شک کچھ بھی نہیں مگر اس دنیا کی مثال کیسی ہے کما ان جیسے کہ پانی انزل ہو من ہوں ہم نے اس کو نازل کیا آسمان سے فخ قلو نبات الارض تو اس کے ساتھ زمین کی پیداوار مل گئی دنیا کی زندگی کچھ مثال سے سمجھایا جا رہا ہے جسم مٹی سے بنتا ہے روح آسمان سے آتی ہے اس روح اور جسم کے ملاب سے زندگی وجود میں آتی ہے اور طرح طرح کی زندگی کے ساتھ خواہشات امیدیں اسپریشنز لانگنگز اور طرح طرح کی رونقیں ارمان زندگی میں آ جاتے ہیں زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے فرمایا فخلاء طبی نبات العردی مما یاقل الناس ولام ہم نے پانی برسایا تو زمین کے پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی جیسے آپ دیکھیں نا ہماری اپنی زندگی کتنے ارمان کتنے ارادے کتنے فیصلے کتنے ٹارگٹس ہیں جو ہم نے زندگی میں اپنے بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے حتیٰ ادا اقدت الردروفہ و زینت و ذن آہلا ہم قادرون علیحا پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان کے اوپر فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں جوانی کا دور انسان کا بالکل ایسا ہی نہیں سجا بنا سجاوٹ ساری اپنی توانائیاں امنگیں عروج پر ہوتی ہیں پیک پر ہوتی ہیں اور جوان جب انسان ہوتا ہے ینگ ہوتا ہے سمجھتے کہ I can do anything I want جو میں چاہتا ہوں میں کر لوں گا مجھ پہ تو جیسے کبھی بڑھاپا آئے گا نہیں یہ خیال آتا ہے انہم ہم قادرون میں قادر ہوں ہر چیز میں کر سکتا ہوں امرنا امرونہ او اونہارن یا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ جاتا ہے یا موت کا فیصلہ عین جوانی میں اور آج کل آپ دیکھیں نا جوان موتیں کتنی کامن ہو گئی ہیں اٹھارہ سال کے بچے انیس سال کے بیس سال کے ایکسیڈنٹ میں کسی بیماری میں وہ کوئی آپ ہی میں سے اس بتا رہا تھا کہ کسی کا بیٹا انیس سال کا پیٹ میں درد ہوا اسپتال لے کر گئے ختم ہو گیا ایکسیڈنٹس پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں تو یہ بتائیں اپنے بچوں کو کہ موت بڑھاپے کا انتظار نہیں کرتی کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے کسی بھی وقت اپنے بچوں کا مستقبل ہم یہ نہیں سمجھیں کہ یہ دنیا کی ستر اسی سال کی زندگی ان کے اصل مستقبل کی فکر کریں یہ جانور نہیں ہیں ٹوائز نہیں ہیں انسان ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے ان کو حساب دینا ہے صرف یہ مت سوچیں کہ ہم مر گئے تو ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا یہ بنا دوں یہ چھوڑ دوں یہ زیور یہ پلاٹ اور یہ گھر یہ سوچیں کہ یہ بچے مر گئے تو ان کا مرنے کے بعد کیا ہوگا عطا امرون لیلانا نہارن آگے اللہ کا فیصلہ رات کو یا دن کو کسی وقت اچانک اور جو ینگ ہیں وہ سوچیں وہ سوچیں کہ ان پر ذمہ داری ہے اللہ کا بندہ بننے کی سب سے بڑا پریشر پیر پریشر نہیں ہونا چاہیے سب سے بڑا پریشر اللہ کا پریشر ہونا چاہیے کانفیڈنس کا اگر آزمانا چاہتے ہیں تو یہاں آزمائیں فجا النہ حسیندن کا اللم اور ہم نے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح آپ اس گھر میں جائیں جہاں کسی کی موت ہوئی بھی ہوتی ہے شامیانے بھی ہوتے ہیں اور دیگیں بھی اور لوگ بھی جمع ہوتے ہیں لیکن کیا اداسی کیا غم کی فضا ہے جو وہاں چھائی ہوئی ہوتی ہے تو کسی اور کی موت کو دیکھ کے یاد رکھیں کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے ایک دن یہی میرا گھر ہوگا اسی طرح لوگ جمع ہوں گے سب ہوں گے میں نہیں ہوں گی جب تک اپنے آپ کو ہم انڈسپنسبل سمجھتے ہیں ہم دین کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے ایک انسان چلا جاتا ہے کوئی اور آ کر بس جاتا ہے اس کی جگہ کوئی جگہ خالی نہیں رہتی ایک کھیت کٹتا ہے دوسرا کھیت لگ جاتا ہے اس کی جگہ کوئی انڈسپنسبل نہیں ہے لوگوں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت ہم نہ برباد کریں کزالِ کا نفسل العیات علی قوم اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں واللہ اللہ یات دار السلام اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے اللہ بلاتا ہے کہ اس عارضی گھر کو رہنے دو ہمیشہ کے گھر کی فکر کرو اپنے جو بھی ایسٹس تمہارے پاس ہیں ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر لو اب آپ دیکھیں ایک شخص ہے پاکستان میں کروڑ پتی ہے اب وہ امریکہ جا رہا ہے امریکہ گیا لیکن وہاں پر وہ اس نے اپنے روپے کو اور اپنی جائیداد زمین کو اس نے ڈالرز میں کنورٹ نہیں کرایا تو پاکستان میں کروڑ پتی ہونے کے باوجود امریکہ میں تو وہ غریب ہوگا فقیر ہوگا بالکل تو بالکل اسی طرح اللہ ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس یہاں ہے اس کو کنورٹ کر لو نیکیوں کے اندر جنت خرید لو اس سے ایسا نہ ہو کہ تم یہاں بہت مالدار ہو اور تم آخرت میں بالکل فقیر بن کر اللہ کے سامنے آ جاؤ اگر کوئی شخص ہے اس سے آپ کہیں کہ امیرکا جا رہے ہو ڈالرز لے لو تو وہ کہے کہ وہ ڈالر پہ جو وہ جارج واشنگٹن کی شکل بنی ہے نا وہ پسند ہی نہیں مجھ کو میں نہیں خرید سکتا تو کیا کہیں گے اس کو بے وقوف کہیں گے کہیں گے بھئی نہیں بھی تم کو اچھا لگتا تم خرید لو کام آئے گا اسی طرح ہم نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں اچھی نہیں لگتیں ہمارا دل نہیں چاہتا نہیں بھی دل چاہتا نہیں بھی اچھی لگتی کر لیں کل کو بہت کام آئیں گی. کو یہ نہیں کہے گا وہاں جا کر قیامت کے دن کہ خام خواہ اتنی ایکسٹرا نیکیاں کر کر لے آئے ان کا تو فائدہ ہی نہیں ہوا نہیں جتنی زیادہ نیکیاں اتنا ہی خوبصورت دارالسلام ہوگا وہ یہی میشا لاس مستقیم جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل لدین آسن الحسنہ و زیادہ زیادہ کیا ہوگا اللہ کی رضا اللہ کا دیدار ولا یرحق وجوہا قطر ولا ذلہ <دِلَّة> ان کے چہروں پر وہ سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائیاں جیسی ہیں ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے ذلت ان پر مسلط ہوگی کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہروں پر ایسی تاریخی چھائی ہوئی ہوگی جیسے کہ رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوں وہ دو زخ کے مستحق ہیں اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جو لوگ جہنم میں جائیں گے جو فرمایا کہ ہم فی ہا خواہ جہنم میں جو جائیں گے ان کو جنت ضرور دکھا دی جائے گی تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہا جائے گا اگر تم نیک عمل کرتے یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا تو جہانم کا عذاب اپنی جگہ پشتاوے کا عذاب اپنی جگہ اور جو جنت ہے اس میں تو ایسے محل ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں اور اندر کی چیزیں باہر سے نظر آنے والی ہیں ایک عرابی نے پوچھا یہ کس آدمی کے لیے ہیں آپ نے فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھے وہ جنت میں چلا جائے گا اس آگ سے بچ جائے گا مسلم میں ہے حدیث آتی ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والا جب تک واپس نہ آ جائے تب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جیسے آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس میں اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے کہ ہنڈیا چولے پر کھولتی ہے اور وہ سمجھے گا کہ سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے حالانکہ سب سے ہلکا ہوگا ہمیں تو کھول کھول کر بتا دیا گیا ہے جنت حاصل کرنا بھی آسان حدیث میں آتا ہے کہ جوتے کی تصویر سے بھی قریب ہے جنت اور دوزہ حاصل کرنا بھی بہت آسان وہ بھی جوتے کے تصمیق سے بھی زیادہ قریب ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ زندگی میں کیا بنایا ہوا ہے اشرک مکان کا شرا تن جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے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 انا تو صرف کہاں پھرائے جا رہے ہو یہ بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا جیسے ہم اپنے بچوں کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو بچوں سے کہتے ہیں کہ تم تو اچھے بچے ہو تمہیں کس نے سکھایا بالکل اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ اے انسان تو خود ایسا نہیں تھا تو اللہ کا ایسا باغی خود نہیں تھا انا تو صرف کون تجھے پھرا رہا ہے کس کے بہکائے میں آ رہے ہو کون برین واشنگ کر رہا ہے کون انڈاکٹریشن کر رہا ہے کون پٹیاں پڑھا رہا ہے شیتان یا برے دوست ان تصرفون تم کہاں سے پرائے پر جا رہے ہو کدال کا حقت کل مت و رب کا فسقو انی طرح نا فرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آگئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو پھر اس کا ارادہ بھی کرے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 اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے فما لقم تمہیں کیا ہو گیا ہے کئی فتح تم کیسے فیصلے کرتے ہو مما یتب اکثر اللہ ذن حقیقت یہ ہے ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں مین میڈ مین میڈ فلاسفیز انسانوں کے نظریات انسانوں کے بنائے ہوئے فلسفے کبھی افلاتون کی بات کرتے ہیں کبھی سکرات کی بات کرتے ہیں کبھی کسی کی بات کرتے ہیں نہیں یہ تو انسان کے گمان ہے اسی طرح زن کے اندر یہ ہمارے اپنے اندازے بھی آتے ہیں کہ میرا خیال ہے یوں ہوگا میرا خیال ہے اللہ اس بات پہ نہیں پکڑے گا میرا خیال ہے اس کام کا اللہ اتنا اجر دے گا اور میرا خیال ہے کہ نماز وماز پڑھنے سے کچھ نہیں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کسی کا دل مت توڑو بس میرا خیال ہے کہ جنت اسی پر ملے گی یہ ہے زن یہ ہے گمان ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی معیارات بنانا شروع کر دیں یا اپنی طرف سے ہم کچھ کام ایجاد کرنا شروع کر دیں اپنے گمان سے اپنے خیال سے اور کہہ دیں کہ میرا خیال ہے کہ بس یہ نجات کے لیے کافی ہے ان نہ زن اللہ یغنی من الحق کی حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا ان اللہ علیم وم بیما جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وہی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے ام یقولون افطرا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے گھڑ لیا ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھتے چلے آئے ہیں کئی دفعہ یہ چیلنج آیا ہے کہ تم ایسی کتاب بنا کر لے آؤ اور یہ بات بھی آئی کہ اچھا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا ہے اس کو کل کہہ دیجیے اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر کر لاؤ اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس کے الفاظ کی خوبصورتی نے لوگوں کو دنگ کر دیا وہ اس جیسا کلام بنا کر نہ لا سکے ان کے ادیب ان کے شعراء ان کے خطیب گنگ ہو کر رہ گئے گنگے ہو گئے اس کے حسن کے سامنے ایک تو دیکھیے اس کا ظاہری حسن ہے قرآن کا جس میں کوئی شک نہیں بہت خوبصورت اس کے اندر الفاظ آتے ہیں بڑا خوبصورت اس کے اندر ردم ہے ڈیوائن میوزک ہے ہیرے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلے تو ہم ہیرے کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہیرے کی ویلیو پتہ چلتی ہے تو شروع میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس کی ظاہری خوبصورتی سے لوگوں کو متاثر کیا گیا دنگ رہ گئے اب جب علم مزید ترقی کر رہا ہے آج لوگ اس علم سے متاثر ہیں جو قرآن دے رہا ہے ان سسٹمز سے متاثر ہیں جو کہ قرآن دے رہا ہے اب اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو ٹھیک ہے پہلے تو کہا کہ تم صورت بنا کر لے آؤ نہ بنا سکے آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس کے سسٹمس ٹھیک نہیں ہیں تو ٹھیک ہے تم یہ کرو کہ اللہ کے دیے ہوئے معاشرتی اور معاشی نظام سے بہتر تم کو نظام بنا کر لے ہو عورتوں کا ایکسپلائٹیشن ختم ہو جائے جسٹ ورلڈ آڈر مل جائے لوگوں کو معاشی استحصال ختم کر کے دکھا دو عورتوں کا استحصال ختم کر کے دکھاؤ تم اعتراض کرتے ہو قرآن کے اوپر کہ یہ پردے کے حجاب کے حکم دیتا ہے سگریگیشن کرتا ہے اور سود کو کیوں حرام کیا ٹھیک ہے نہیں ماننا چاہتے مت مانو تم بنا کر لے آؤ کوئی نظام اپنی طرف سے اور تم بلا لو اپنے ایم ٹی گریجویٹس کو اور اپنے تھنک ٹینکس کو اور کمپیوٹر ایکسپرٹس کو سقرات بقرات سب کو بلا لو اور اسے بہتر نظام بنا کر دکھا دو ان کن تم سوادقین لیکن نہیں آج تک نہیں کر سکے بل و بمالم یوہی تو بے علم ہی ولم اصل بات یہ ہے جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام بھی ابھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خواہ مخواہ دیا یہ ہے حقیقت نظام کو نافذ نہیں کیا قرآن کے لیکن جھٹلا دیا بغیر ٹرائی کرے جیپنیز ماڈل آزما گے امریکن ماڈل آزما گے تو اسلامک ماڈل کو بھی تو ایک چانس دیں نا امپلیمنٹ کر کے تو دیکھیں اب نئے کام کرتا پھر دیکھیں گے ابھی امپلیمنٹ نہیں کیا نافذ نہیں کیا ایسے بس ریجیکٹ کر دیا زدم زدہ کے اندر جٹلا دیا کہ نہیں نہیں یہ تو بیکار چیز ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور آؤٹ موڈڈ ہے تو یہ تو رویہ علم والوں کا رویہ نہیں ہوتا یہ تو سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے یہ تو ضد ہے صرف تعصب ہے اور کچھ نہیں کدال کا کزت بلدینہ من قبل فندُر کان آقبت والمین اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے لی املی وم عملکم میرے لیے میرا عمل تمہارے لیے تمہارا عمل اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ لوگوں کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیجئے مراد یہ ہے کہ آپ تبلیغ تو ان کو کرتے رہیے ان کے اعمال پر زیادہ سختی کے ساتھ پکڑ مت کیجئے تبلیغ نہیں چھوڑنی بلکہ ان کی برائیوں سے ذرا سا صرف نظر کرنا ہے نظر انداز کر دیجئے ان تم بری, بری او و اب بری ام مم مما تاملون میرا عمل میرے لیے تمہارا عمل تمہارے لیے جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں پھر ہمارے لیے سبق ہے ہم کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں اگر ہم کو ساتھی نہیں ملتے تو ہم بھی اس نیک کام کو چھوڑ دیتے ہیں یہ نہیں کرنا لوگوں کے دیکھا دیکھی عمل نہیں کرنا کہ اگر ہمیں ساتھی ملیں گے تو ہم کریں گے ورنہ نہیں اپنے عمل پر انسان پختہ رہے وہ من ہوم میست اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں مگر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں ان میں سے بہت سے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ یوم یا شروع کا اللہ یلب اللہ نہاری بینا اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی یوں محسوس ہوگی گویا یا محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے روایات میں آتا ہے کہ نو علیہ السلام جن کو اتنی طویل عمر دی گئی جب ان کا انتقال ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا انہوں نے کہا کہ ایسا لگا جیسے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا دنیا کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے نا بہت تھوڑی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے لگے گا کہ اب بھی اب بھی تو یہاں سے گئے تھے یہ اسکول کا تجربہ ہم کو ہوا کرتا تھا جب اسکول کی چھٹیاں شروع ہوتی تھیں لگتا تھا او دو مہینے بہت مزہ آئے گا بہت ٹائم ہے اور جب کو دوبارہ اسکول پہنچتے تھے لگتا تھا کبھی گئے ہی سے تو بالکل یہی فیلنگ گئے گی آخرت میں کہ اللہ ابھی تو گئے تھے وہ ستر اسی نوے سال کی زندگی اور وہ قبر کا زمانہ وہ سب لگے گا کہ بہت یامن او دا یا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ کاش کے ابھی ہم اس حقیقت کو سمجھ لینا تو نیکی کرنا بہت آسان ہوگا اور گناہ بڑا مشکل اور بھاری ہو جائے گا جب قیامت بہت دور لگتی ہے تو انسان پھر کہتا ہے وہ دیکھا جائے گا جب ہوگا اتنے دور کے لیے کون ابھی اسے نیکیاں گناہ کی سزا وہ دیکھا جائے گا کب ملتی ہے اب اللہ جانے کب قیامت آئے گی دیکھیں گے اس وقت تو انسان پر جری ہو جاتا ہے گناہوں پر قد خسر اللہ دین و بالخوا اللہ محتین فی الواقی سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جٹلا دیا اور وہ راہ راست پر نہ تھے جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم آپ کے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو اٹھا لیں. بہرحال حال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے ہر امت کے لیے ایک رسول ہے پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی یہ کفار کا طریقہ تھا بار بار کہتے تھے کدھر کہ ایک قیامت کیوں نہیں آتی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 آخر یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے مجرم جلدی مچا رہے ہیں کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم مانو گے اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکو جو کچھ تم کماتے رہے اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے وہ استمبا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں احق ہو کیا یہ واقعی سچ ہے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ انہوں نے ہر وقت جھٹلایا آخرت کو کہا لے آؤ لے, آو لے آو لیکن آج بھی جو اسکیپٹک ہے ایگنوسٹک ہے آخرت کو نہیں مانتا ایتھسٹ ہے لا خدا ہے اس کے دل میں یہ خیال تو ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سچو فطرت کے اندر ہے نا رب وہ عہدے السط ہے اس کی فطرت میں وہ تو جینس کے اندر ہے وہ کیسے نکلے گا وہ تو ایک ایک سیل کے اندر پہچان اللہ کی موجود ہے زبان سے کچھ بھی کہیں اسکیپزم کے طور پہ اللہ کے قوانین سے فرار کے طور پہ لیکن ان کے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ ہاں قیامت آئے گی تو یہ آ, آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کیا واقعی وہ حق ہے فیر تھا نا ان کا تو اللہ ان کے اسی خوف کو اجاگر کر رہا ہے کہ تمہاری یہ جو غفلت ہے یہ غلط ہے تمہارا جو یہ خوف ہے یہ بالکل صحیح ہے قل کہہ دیجئے جی ای ہاں و رب بی قسم ہے میرے رب کی ان لحق حق بے شک یہ حق ہے تو بولنے والے کا اپنا یقین اگلے تک پہنچ جاتا ہے متعدی ہوتا ہے اس کا یقین دوسرے تک پہنچتا ہے اس کو بھی یقین کے اوپر لے آتا ہے تو پورے یقین کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ دین کی دعوت پیش کرنی چاہیے ذرا بھی کمپرومائز نہ ہو ذرا اپالوجیٹک انداز نہ ہو کوئی شک و شبہات نہ ہو معذرت خواہانہ انداز نہ ہو انداز دیکھیں نا کتنا خوبصورت ہے یہاں پر ای و رب بھی ان نہ جزین اور تم میں سے کوئی اتنا زور نہیں رکھتا کہ اس کو ظہور میں آنے سے روک دے اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئی زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پشتائیں گے مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا کوئی ان پر ظلم نہ ہوگا سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے آگاہ ہو جاؤ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے یا ائو الناس اے لوگو پھر آپ دیکھیں کیا ائو اناس کی بات ہے انٹرنیشنل دعوت ہے بین الاقوامی دعوت ہے اے مسلمانوں اے یہودیوں اے عسائیوں اے اے مذہب کو فالو کرنے والوں سب کے لیے اللہ کا کھلا خط ہے یا او اناس اے لوگ کم ازم ربکم و شفاف صدور ودم و رحمت للمؤمنین تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ قرآن تو صرف مسلمانوں کی کتاب ہے تمہاری بھی کتاب ہے صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے اس کو پڑھنا تم کو برابر کا حق ہے کہ تم اس کو پڑھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ ہے یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے قل کہہ دیجیے بے فضول اللہ وب رحمت مما فبضال اے نبی کہیے یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن کو کہ یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں اب یہ خوشی کب منائیں گے فبضال کب فل یف حکم ہے چاہیے کہ خوشیاں منائیں اس قرآن کے آنے پر کب ہوگا دیکھیں ایک تو کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا مصف یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا قرآن ہے ہے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میری پوزیشن میں ہے مزہ جب ہے جب قرآن ہمیں پزیس کر لے ہم کہے کہ میں قرآن کی ہوں میرا قرآن نہیں میں قرآن کی ہوں پزیس کر لے ہم کو پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیسی فرحت اور خوشی زندگی میں بھر دیتا ہے کیا زندگیاں ہلکی اور کیا زندگیاں جو ہیں وہ دلچسپ اور خوشگوار ہو جاتی ہیں چار یہاں پر چیزوں کا ذکر آ رہا ہے دو صفات تو سب کے لیے ہے ہیومینٹی ایز ہول یا یو ناس وہ کیا ہے معذہ اور شفاء و لما فدور مومن کے لیے بھی ہیں کافر کے لیے بھی ہیں یہ دونوں ہیں چاہے کوئی اللہ کو مانے نہ مانے رسول کو آخرت کو مانے یا نہ مانے اس کلام کو اللہ کا کلام نہ بھی سمجھے بس یہ سمجھ لے کہ بس کسی بہت حکیم ہستی کا کلام ہے آخر ہم بھی ایرسٹوٹل کی باتیں کوٹ کرتے ہیں اور کنفیوشس کے اقوال کوٹ کرتے ہیں اسی طرح سمجھ لے کہ یہ کسی حکیم کا ہے اور اس کے اصولوں پر عمل کرے تو بغیر ایمان کے بھی اس کے سسٹمز اگر کوئی امپلیمنٹ کرتا ہے تو وہ اس کو فائدہ دے گا گڈ گورننس کے آداب اس کے اندر بتائے گئے ہیں اخلاقی اصول اس کے اندر بتائے گئے ہیں جو معاشرتی معاشی قوانین بتائے گئے ہیں پرسکون زندگیاں لوگوں کو حاصل ہوں گی استحصال ختم ہوگا یہ جو طبقاتی تقسیم ہے اس کے اندر کمی آئے گی صرف اس کو کیا سمجھیں کہ اس سسٹمز ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں سیکولر لیول کے اوپر تب بھی فائدہ دے گی شفاء و لمافر سے دور بھی ہے کوئی قرآن کی ہدایات پر عمل کرے تو احساس کم تری سے ٹینشن سے ڈپریشن سے کتنی ہی چیزوں سے اس کو نجات بھی مل جائے گی تو یہ تو فائدہ دنیا کا ہے لیکن بس دنیا کی حد تک فائدہ ملے گا کافر کو آخرت میں یہ کتاب اس کو فائدہ نہیں دے گی مومن جو ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر اس کے چار فائدے ہیں معوضہ شفا ہدن رحمت دنیا میں تو اس کو بہت کچھ فائدہ ملے گا دنیا کی زندگی بھی ہلکی پھلکی ہو جائے گی اور جنت کی طرف ہدایت بھی ملے گی اس کو اور وہ اللہ کی رحمت کے گھیر میں بھی آ جائے گا بہت کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی ہیں قرآن سے متعلق اور اس کا اجر اور ثواب بخاری کی حدیث ہے فرمایا خیرکم من تعلم منطالم القرآن نواللم کہ تم میں سے سب سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ صرف